اور اللہ کے سوا اس چیز کو پوچھتے ہیں جو ان کا کچھ بھلا نہ کرے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہے تم فرماؤ کیا اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم میں نہ اسمانو ہے میں ہے نظمے میں اسے پاکی اور برتری ہے ان کے شرک سے